بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و محمد صحمن محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتوس موجود تمام خران گرامی میں دانیہ شہر موجود خورن گرامی باقی تمام سامعین کو شموس نے بار سے ہمارے داخت آفیق الحمد میں سے نایا باپ باب نمبر ستائیس باب و زمان و القفالہ و حوالہ سے ایک چھوٹی سی باپ ہے ان شاء دور درسوں میں ہم آپ کو انداز پہنچا دیں گے تو آج نمبر ایک جو ہے باب ضمانت باب زمان کفالہ اور حوالہ ہے اصلاح ضمانت اور کفالت کے معنی میں تو زمان عام طور پر جو ہے جیسے کیسز میں ہوتی ہے ایک بندہ جو ہے کوئی جرم کر لیتے ہیں ہاں جی ایک بندہ کوئی جرم کر لیتے ہیں کسی کو نقصان پہنچایا تو پولیس اس کو پکڑ لیتے ہیں عدالت میں حاضری دیتے ہیں تو پھر اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں تو اس کی ضمانت کرا دیتے ہیں تو وہاں کوئی بندہ اس کا زمین بن جاتا ہے اس طرف سے پیسہ وغیرہ بناتے ہیں یا شخصی ضمانت ہوتے ہیں پھر وہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اگر یہ ہر پیشے پر یہ حاضر ہوتا رہے گا نہیں رہا تو میں زمین ہوں گا اس کا حاضر کرنے کا تو کبھی اس کی ذات کا زمین بن جاتا ہے اس کو حاضر کرنے کا کبھی اس کے کو اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہے ہاں جی تو ایک بندہ اس کے اوپر قرضہ ہے جو جیسے اس کو پکڑا تھا تو ابھی وہ زمین بن جاتا ہے اس کے اوپر جو وہ بولتے ہیں اس کو چھوڑ دے اس کے اوپر جو قرضہ وغیرہ ہے ہاں اس کے ذمہ جو کچھ مال ہے کسی وقت وہ میں دے دوں گا وہ وعدہ کر دیتا اس صورت میں جو کچھ ذمہ داری اٹھائی ہے وہ اس کو دینا پڑے گا تو اسی سلسلے میں آج کی بات زمانہ ہے ضمانت اور کفالت ہاں جی تو ہم ضمان و کفالت تو کفالت بھی یہ ہے پر جو ہے اسی ضمانت ہی کہ ہم مانا ہے لیکن اس میں بھی کسی شاذ کی زمانہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا اس کے اوپر موجود کوئی قرض وغیرہ یا کسی کا حق لیا ہوا ہے وہ اس کا بندہ زمین ہو جاتا ہے کفیل بن جاتا ہے کفیل کے معنی بھی ذمہ دار ہونا کسی کی ذمہ داری اٹھانا شاخ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ذات کی یا اس کے اوپر موجود قرض وغیرہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اس کو بھی کفالت بولتے ہیں تو ام زمان و یہ عقد یہ دونوں ایک ایسے ہے یہ دونوں شریعت میں تشریح ہوئی ہیں کس مقصد کے لیے لتاحد مالن کسی مال کو ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اس کی ہاں یا او نفس یا کسی نفس کو حاضر کرنے کے لیے پیش کرنے کے لیے ہاں جی وہ کی جانے والی یہ کا حکم جو تشریح ہوا ہے کسی ہاں مال مالن کسی مال کی جو ہیں یا نفس کی حفاظت کے لیے ہاں کی جانے والی جائز آہت ہے میں و فعاد ان شوریہ ایک جو تشریح ہوا ہے شریعت اسلام کے اندر یہ قانون اللہ کی طرف سے رکھا گیا کس مقصد کے لیے یہ تاخیر کسی مال کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اور نہ سنی کسی جان کے ذمہ داری اٹھانے کے لیے جیسے کہ بندہ بھاگ جاتے ہیں اس کو پکڑ کے لایا اور اس کی ضمانت کرا بولتے ہیں تو عدالت کرا دیتے ہیں لیکن ایک بندہ اس کی زمانہ کے شخص کے ضمانت دے یہ بعد میں اگر ضرور عدالت کو پڑھنے بلانے کا ہر پاشی پر پہنچانے کا یا اس کے اوپر کوئی مال ہے اس کو ادا کرنے کا تو فضامین پر زمینی شخص جو ہے کون سا زمین بن جائے جو کسی شخص اس کے اوپر کسی کا حق ہے اس کو ادا کرنے کا ہے یا کوئی شخص جو ہے کوئی مجرم ہے اس کو حاضر کرنے کا عدالت وغیرہ میں تو اس کے لیے زامین کے لیے ضمانت ذمہ داری اٹھانے والے شخص کو چاہیے زامین کو چاہیے لا زمین زامین جو ہے لا جو, جو, جو زمان اٹھانے والا زمدر اٹھانے والا شاخ کے لیے جائز نہیں ہے یا کوئی نشاویہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ہو کیونکہ وہ زمین نہیں بن سکتا اور نہیں ہے پاگل شاس ہو اور مہاجرہ نالے یا ایسا شاذ ہے جس کے اوپر اپنے مال میں تصرف پر پابندی لگایا دیا گیا ہو ہاں تو یہ تینوں شاخ جو ہیں زمین نہیں بن سکتا لیکن ولیل مملو لیکن غلام کے لیے جو ہے یوز جیسے زمان وہ کسی کا زمین بن سکتا ہے لیکن مولا اس کی مولا کی اجازت سے یعنی مولا کی اجازت سے وہ زمین بن سکتا ہے اس کی منت کا زمین بن سکتا ہے لیکن مولا کی اجازت کے بغیر وہ بھی کسی کا شخص یا مال کا زمین نہیں بن سکتا مولا اجازت دے رہی تو بن سکتا ویوس طرح تو یہ زبان ہے اور زمان میں جب کوئی کسی کا زمین بن جاتا اس کے ذمہ جو قرض وغیرہ ہے وہ کسی شخص جس سے اس نے لیا وہ نہیں دے اس کو بند کیا تھا تو ابھی جو ہے جس سے لیا ہے اس نے تو وہ تھے زمان میں ریز الضامن ایک تو خود زامن کے راضی ہونا وہ بولے ہاں میں فلاں شخص کا زامن بنوں گا اس کو حاضر کرنے کا ذمہ داری اٹھاؤں گا یا جو ہے اس کے اوپر جو قرضہ وغیرہ کوئی مالش کے ذمہ اس کا ادا کرنے کی میں ذمہ داری اٹھاؤں گا بلکہ ایک تو زامن کا زامن ہونا باب ضمانت میں ضروری ہے دوسرا بول اللہ اور دوسرا جو ہے جس شخص کو آپ نے پیسہ اس بندے نے جس نے قرضہ لیا ہاں جس بندے سے جس کو دینا ہے اس کو مضمون اللہ بولتے ہیں ہاں جی اور وہ جس کی طرف سے دینا ہے وہ مضمون آن ہوئے تو یہاں فرماتے ہیں ایک تو خود زامین کا راضہ مندی ہونا ضروری ہے ایک تو دوسرا جو ہے مضمون اللہ آپ نے جو ہے اس زامین کی اس معیوشات م... سے جو ہے جس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے یا جس نے کوئی جرم کر کے پکڑا ہوا ہے پولیس نے ہاں جی تو اس میں اور جس مضمون اللہ سے مراد جس سے قرضہ لیا ہے تو اس کو آپ نے دینا ہے تو وہ شاعر مضمون اللہ ہے مضمون ان وہی مجرم شاع سے جس کو پولیس والے نے عدالت نے یا اس نے جس کا اس کے اوپر ہاتھہ پکڑا ہوا ہے ہاں اس کا اپنے آزاد چھوڑانا ہے اور لیکن اس پر پر ضرورت پڑ جائے تو کورٹ کا میں حاضر کرنے کا یا کسی کا پیسہ اس کے گردان پہ اس کو ادا کرنے کا ضامین جو ہے وہ کرے تو ذکش قانونی ضمانت میں شرط یہ ہے رازامندی اور ضامن ضمانت جو ہے ضامن شاعت جو ضمانت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کسی کے مال کو دینے کا اور مضمون للہ اور جس کو دینا ہے ان دونوں کی رضامندی شرط ہے مضمون اللہ بھی راضی ہو بھئی ہاں یہ بندہ کہ تو کسی کا زمین بن سکتا ہے وہ میرے مال کو فلاں لازمی سے دینے کا یا بندے کو باغنے نہ دینے کا اس کو زمین بنا دیں تو ایک تو زمین کے راضی نہیں تو مضمون اللہ کا زمین ہونا یہ شرط ہے وہ علم یہ ارض اگرچہ راضی نہ ہومضمون عن جس کی طرف سے آپ زامین بن رہے ہیں جس کے پیسہ دینے کا آپ وعدہ لے رہے ہیں کہ اس کو کھیت سے چھڑانے کے لیے یا اس مضمون اللہ کی جہاد اس کے سارت سے چھڑانے کے لیے آج کی طرف سے پیش آنے والی سے نجات دینے کے لیے اس کو مضمون ان بہت ہے تو لیکن جو چیز ولمضمون ان جی ولو ادس زمین نیچے گیا وہ لمیاض مضمون ان جس کے آگوں جس کی طرف سے وہ زمین بنا ہے وہ راضی نہ بھی ہوں وہ جو مجرم کی نے پکڑا ہوا ہے وہ راضی نہ بھی ہوں ولو ادس ضامین و پس اگر زمین نے ادا کیا ما وہ مال جو المضمون ان ہاں جی جو مضمون ان کے ذمے ہیں جس کو پکڑا ہوا ہے اس کی طرف سے وہ ادا کر لیں اس کے جامن اللہ کے جو مال کو جو اس کا ذمہ تھا اور وہ زمان اور آپ جو زمین بنائے مضمون ان کے طرح سے جو معروف شخص ہے مسئلہ جو آپ اس کے زمین بنا بھی اس کے جن سے اگر آپ زمین بنا ہے ہاں جی اس نے اجازت دے ہاں میرا زمین بن جاؤ بولا ہے تو پھر آئی جو تو پھر یہ بندہ مال دینے کے بعد پھر وہ واپس نکل آئے گا تو یہ زمین رجوع کرے گا زمین پہ فی جو زمین الل مضمون عن تو یہ مضمون ان پر رجوع کرے گا جس کے طرف سے اس نے یہ پیسہ دیا ہے بیمہ ادا اس مال کا جو اس نے ادا کیا ہے جو ادا کیا اس کا اس مضمون ان جی مغروص ہے اس کے رجوع کرے پہلے خود دیں گے بعد میں اس سے خود لیں گے رجوع کر کے ولا یقین زمان لیکن آپ کسی شاعر کا ایک بندہ جیل میں پھنسا ہوا ہے اس طرح صاحب نے ضامین تو بن گیا لیکن اس کی اجازت کے بغیر بن جائے ولا یکن زخن مضمون ان مضمون ان کی طرف اگر آپ زمین نہیں بنا ہے اس کے تفالی سے لے جامع تو نہیں یہ زامین کے لیے ہاں جی اس کے لیے حقنی جل مضمون عن وہ مضمون ان کی،, کی طرف جو ہے مضمون عان کی طرف رجوع کریں اس کے لیے جاز نہیں مضمون ان پہ رجوع نہیں کریں گے اس کی اجازت صاحب نے اس کے زمین بنا ہی نہیں ان صاحب سے رجوع نہیں کریں گے بیما ادا عن ہوں جو کہ صاحب نے اس کی طرف سے ادا کیا اس کا آپ زامین نہیں بنیں گے البتہ پہلی شرح میں جس میں آپ زامین بنا ہیں اور اس کی اجازت سے بنا ہے تو اس شد میں بھی فلاح یزل زامین پھر تو نے زامین کے لیے ات لوبا یہ کہ طلب کرے من المضمون ان سے ہاں جی غیر معدہ ہو جو کچھ اس نے ادا کیا ہے اس کا غیر اس سے اس سے زیادہ ان سے طلب نہیں کر سکتے جتنا آپ نے مضمون ان سے کی طرف سے سو دو سو ہزاروں میں جو بھی آپ نے ادا کیا ہے اسی پر اور اس کی اجازت سے آپ نے ادا کیا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کریں گے ہاں جتنا آپ نے جو ہے اس کے ضامن بنا ہے اس کی اجازت سے اس پر وہ رجوع کرے گا وہ مضمون کو آپ کو دینا ہوگا تو جائز نے زامین کو جلد و طلب کرنے سے مضمونان سے جو مغروض شاہ سے غیرمادہ اس پیسے کے علاوہ جو نے ادا کیا ہے زمین کو جتنا ادا کیا ہے وہ اس طور سے لینا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں لے سکتے یہ اس صورت میں جہاں زمین اجازت دے دے تو زیادہ نہیں لے سکتے جتنا جائے ہے اتنا لے سکتے یہ بات خط ومن الگ کا ایک بندہ مغروس کو غریم بولتے ہیں جتنا قرض کسی کا قرض لیا ہوا ہے جی اگر آپ چھوڑ دیں غریم شخص کو مغروض شخص کو منیت صاحب الحق صاحب حق کے ہاتھ سے ان ایک بندے کے اوپر کسی کے کی قرضہ ان کے قرضہ دے نہیں رہا تو انہوں نے اس کو پکڑ کے بند کھا دیا پکڑ کے بند کھا دیا تو صاحب حق نے جس کا قرضہ اس نے لے انہوں نے اس کو پکڑ کے بند کھا دیا ہاں جی تو اس شد میں امن اللہ کا جو شخص چھوڑا دے غریب کو کسی معروف شاذ کو منیہ دے صاحب الحق اس کے ہاتھ سے جس جو صاحب حق ہے اس کا مال اس بندے نے لیا اور واپس نکل رہے ہیں آپ نے اس کو اس کے ہاتھ سے چھوڑا دیا اس معروص کو تو قرآن آپ نے جبراً ہاں جی جبرن آپ نے اپنے ڈنڈے سے اس کو طاقت سے چھوڑا دیا تو زمین ہے تو شرن آپ زامین اس کو حاضر کرنے کا دوبارہ دوبارہ جو اس بندے سامنے حاضر کرنے کا آپ پابند خود کو حاضر کرنے کا یا اوا یا ادا کرنے مال جو اس مال و شاذ کے اوپر ہیں جتنا خوش ہو اس کو پر بھی آپ او رجوع کر سکتے ہیں ہاں جی فاور قرآن تو زمین اظہار ہوں آپ اس بندے کو حاضر کرنے کے زمین ہے جس کا آپ نے چھوڑایا ہے او ادا ہو یا آپ اس کو حاضر نہیں کریں تو اس کے اوپر دوسرے بندے کا جتنا قرضہ ہے یا جو مال ہے اس کو ادا کرنے کا آپ پابند او ادا مال ختما کہ وہ من کا پھلا مقفول اگر کوئی شخص کسی شخص کا جو کہ مخلوص وغیرہ ہے اس کا کوئی جرم کا کر کے وہ مقبول ہے اس کا کفیل بن جائے اس کے زمین بن جائے ہاں جی یا اس کے اوپر جو قرضہ وغیرہ ہے اس کا زمین اور کفیل بن جائے یا خود کا ہے اس کے اوپر ہے من کا پھل جو ہے سر کفیل بن جائے مقولاً کسی مخلوص وغیرہ شخص کے بیمار لیں اس چیز کا جو اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے تو پھر کیا ہوگا اس کفیل کی ذمہ داری لازم ادا لازم ہے اس کفیل کو ادا کریں معلوم جو اس مقبول کے اور مغروض کے ذمہ جتنا پیسہ دینا ہے وہ اس کا ادا کرنا لازم ہے کیونکہ وہ ہے اس مجرم کا اس مغروص کا کفیل بن گیا ہے وہ ان کا فلاں نفس اور اگر آپ کفیل بن چکا ذمہ داری آپ نے وہ بٹھایا ہے وہ اس کے اوپر کیس ہے اور کیس میں عدالت میں حاضر کرنے کا آپ نے ذمہ داری اٹھایا ہے کیا کسی محفل مجلس میں حاضر کرنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے ذمہ داری اٹھایا ہے تو وہ ان کا خلا نفس اس کے نفس اگر کا نے کفل بنائیں تو اللہ ذمہ ضارح تو پھر آپ کا لازم ہے اس مجرم کو اس معروض کو جس کا آپ کا حل بن گیا ہے اس مقفول کو جس کا آپ کا حل بن گیا ہے اس کو خود کا حاضر کرنا مطلب یہ اس کی مال کا آپ کا حل بن گیا ذمہ داری اٹھائے تو مال اس کو دینا ہاں جی اور اگر آپ نے اس کے جان کو حاضر کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کی کفالت اٹھائی ذمہ داری اٹھائی تو اس کی جان کو خود کو حاضر کرنا ہاں جی بنافصیف شاس کو جس کا آپ کا حل بنائے وہ آپ پر شرن لازم ہے تو یہ چونکہ آپ نے جبرن کو چھڑایا تھا اس وجہ سے اور نیچے والے میں جبلاً نہیں چھڑائے ہاں جی جو لیکن ایسے جو ہے آپ کفیل بن گیا تو یہ چیز کا کفیل بن گیا ہے جس طرح زمین بن گیا تو اس طرح جو ہے اس چاص کو اس کے اوپر جو کچھ قرضہ واسطے دینے کے پابندیں یہاں کفیل بننے کفیل دو چیز کے کبھی اس کی جان کو حاضر کرنے اس کے نفس کو حاضر کرنے کے خود کو حاضر کرنے کے آپ ذمہ دار اٹھاتے ہیں کفیل بن جاتے ہیں کبھی اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہیں اس کو ادا کرنے کافی بن جاتے ہیں تو جس کا بھی آپ کفیل بن گیا ہے یا اس کے اوپر موجود قرضے کا کفیل بن گیا تو وہ قرضہ کو دینا ہوگا وہ خود کو حاضر کرنے کا کفیل بن گیا تو خود کو حاضر کرنا پڑے گا جیسے یہاں فرمایا وہ ان کا فلن لگا اس کے جان کا آپ کفیل بن گیا حاضر کرنے کا کوٹ کچی وغیرہ میں لا ذمہ دار تو وہ خود کو حاضر کرنا اسی بندے کو حاضر کرنا آپ کی شری ذمہ داری ہے تو آج کا دس ہم یہاں پہ اتوار کرتے ہیں ان دوسرا دس کر کے دس ملیں